یسلونہ کا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ماضا یونفکون کیا چیز وہ خرچ کریں اللہ کی راہ میں یہ سوال اس کی متعلق کل بھی بات ہو چکی کہ جب اللہ نے کہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو انفاق فی سبیل اللہ کا یہ دوسری مرتبہ یہاں پر تذکرہ ہے دوسری مرتبہ یہاں پر بیان ہے اور سوال یہ کیا کہ کیا چیز خرچ کریں اور جواب اللہ کا عالی نے دیا ہے کہ اس مقام پہ جواب میں گویا یہ بتلایا گیا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کو کہ کیا چیز آپ لوگ خرچ کریں اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم تمہیں بتائیں کن پر خرچ کرو مثلا پیسہ خرچ کریں کپڑا کسی کو دیں کھانا کسی کو دیں یا یہ کہ ہمارے پاس کتنی آمدن ہے اس میں سے کتنے پرسنٹ ہم خرچ کر دیں اللہ قرآ میں فی الحال اس کا جواب نہیں دیا بلکہ کا ہم تمہیں یہ بتا دیتے ہیں کہ کس کس پہ خرچ کرو کون کون سے آدمی ہیں جو تمہاری اس خرچ کے مستحق ہیں اور یہ انفاق یہ خرچ یہ پیسے کو خرچ کرنا یہ زکات کے علاوہ ہے اگر زکات اس میں مراد ہوتی تو یہ جو آگے آ رہا ہے نا فل والدین کے اپنے والدین پہ خرچ کرو تو والدین کو زکوت دینا تو جائز نہیں ہے یہ نہ ہوتا اس کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ زکات کے علاوہ مال کا پوچھا ہے کہ زکوت کے علاوہ گرم مال دیتا ہے ہمارے پاس ہے تو ہم کس پہ خرچ کریں تو ارشاد فرمایا گیا کہ اس النا کا ماضا یونفکون آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں کل آپ ان سے ارشاد فرمائیے ما انفقتم جو چیز بھی تم خرچ کرو گے من خیرن مال میں سے یہاں خیر جو ہے پھر آ نا مال سے مراد کئی جگہ خیر سے مراد اللہ کا نے مال کو لیا ہے اللہ نے فرمایا جو کچھ بھی تم خرچ کرو فل والدین سب سے پہلے اپنے والدین پہ خرچ کرو والدین کی کوئی ضرورت ہے تو اپنے مال سے ان کی ضرورت کو پورا کرو بلق اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو یعنی بھائی بہنیں وغیرہ جتنے جتنے قریبی رشتے ہیں وہ پہلے حقدار ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ دور کے رشتے اسی فہرست میں آتے چلے جائیں گے ول یتامہ اور یتیموں پر خرچ کرو بل مساکین اور مسکینوں پر وابن السبیل اور ان پر خرچ کرو جو مسافر ہیں اور ان مسافروں میں وہ بھی شامل ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں ان سب پہ خرچ کرو تفصیل اس کی کل کی آیت میں گزر چکی وہاں پہ مسکین اور یتیم اور خرچ کرنے کے متعلق عرض کیا تھا وہ ماتفالو من خائرین اور کوئی بھی خیر کا کام جو تم کرو گے جو بھی مال تم خرچ کرو گے فن اللہ بھائی علیم اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے اللہ اس کو جانتا ہے کہ تم مال کہاں سے کما کر کہاں خرچ کر رہے ہو اور اللہ اس چیز کو بھی جانتا ہے کہ تمہاری نیت خرچ کرنے میں کیا ہے اسی لیے مال کے متعلق اس سرح بقرہ کے آخر پر اللہ تعالیٰ نے مستقل احکامات ہیں کہ پیسے کو خرچ کرنا ہے تو کس نیت سے خرچ کرنا ہے کہاں پر خرچ کرنا ہے کتنا خرچ کرنا ہے پیسے کے معاملے میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے سورہ بکرا کے آخر پہ بہت سی تعلیم انہی چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہاں انشاءاللہ کچھ زیادہ تفصیل سے بات کر لیں گے